سوال ہے کہ کیا اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے دیکھیں اہل کتاب سے نکاح اس صورت میں جائز ہے کہ جب مرد مسلمان ہو اور عورت اہل کتاب اگر عورت مسلمان ہے اور مرد اہل کتاب ہے تو یہ نکاح قائم ہی نہیں ہوگا یہ نکاح قائم ہی نہیں ہو سکتا اور وہ صورت کہ جب مرد مسلمان ہے اور عورت اہل کتاب ہے اگرچہ یہ نکاح قائم ہو جائے گا جائز ہے مگر یہ گناہ ہے اعلیٰ زد اس کے بارے میں مزید تفصیل میں کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کا اثر اولاد پہ آنا ہے اولاد کی تربیت کرتی ہے ماں اب ماں کی تربیت میں رہنے کے بعد اس کے اندر جو مذہبی رجحان ہوگا وہ کس کا ہوگا اسلام کے خلاف ہوگا نصرانیت کی طرف ہوگا یہودیت کی طرف ہوگا اور یہ بھی اس صورت میں کہ جب, جب وہ واقعی اہل کتاب ہوں کیونکہ فی زمانہ کئی اہل کتاب جو ہے دہریت کی طرف یعنی دہریت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں کہ کوئی خدا نہیں ہے کوئی خدا نہیں ہے تو وہ دہریت کی طرف جا رہے ہیں ہاں اگر کسی کا دہریت کے مطابق عقیدہ ہے کہ خدا کا کوئی وجود ہی نہیں ہے دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے دھماکا ہوا اور سب کچھ بن گیا تو ایسے سے تو نکاح بہرحال منعقد ہی نہیں ہوگا اہل کتاب سے نکاح جائز ہے مگر گناہ ہے وہ اس صورت میں کہ جب مرد مسلمان ہو اور عورت اہل کتاب ہو ہاں اگر عورت مسلمان ہے اور مرد اہل کتاب ہے تو نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا واللہ تعالیٰ عالم